اسلام اسٹرکچر علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم اے ٹری میں انسرٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پہ دوران کاروائی ہم ایک ایسے مرحلے پہ پہنچے جہاں پہ انسرٹ کے بعد ٹری میں امبیلنس یعنی کہ ایک نوٹ جو تھا اس کا بیلنس فیکٹر ایک سے زیادہ ہو گیا تھا لیکن سنگل روٹیشن کے ذریعے ہم اس ٹری کا بیلنس دوبارہ ریسٹور نہیں کر پا رہے تھے اور اس بنا پہ ہم نے ذرا ساری کاروائی جو تھی ہماری انسرشن کی اس کو ذرا غور سے دیکھنا شروع کیا وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایلفا نوڈ کی بات شروع کی تھی کہ جو نیا ڈیٹا نوڈ ہے وہ ایلفا کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری یا رائٹ سب ٹری یا ایفا کے رائٹ right چائلڈ کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹری میں جاتا ہے تو اس بنا پہ سنگل روٹیشن کیا ہمیں ٹری بیلنس کرنے میں مدد دے سکتی ہے کہ نہیں یہ صورتحال سامنے آئی کہ اگر نیا نوٹ جو ہے وہ ایلفا کے لیفٹ چائل کے لیفٹ سب ٹری میں جاتا ہے یا رائٹ right چائل کے رائٹ سب ٹری میں جاتا ہے یعنی کہ دونوں کیسز میں آؤٹ سائڈ ٹریز جو ہے ان میں اگر نیا نوٹ جاتا ہے تو سنگل روٹیشن سے بیلنس ریسٹور ہو جاتا تھا البتہ اگر نیا نوٹ جو ہے وہ ان سائڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر سنگل روٹیشن سے بات نہیں بن رہی تھی آئیے میں آپ کو یہ سلائیڈ کے ذریعے دوبارہ دکھاتا ہوں بلکہ یہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے چار کیسز بنائے تھے اور ان میں سے کیس نمبر ایک اور کیس نمبر چار جو تھا اس کو ہم نے گروپ کر کے کہا تھا کہ یہ دو کیسز جو ہیں یہ سنگل روٹیشن سے بیلنس ریسٹور کر سکیں گے البتہ کیس نمبر دو اور تین جو تھے جس میں ان سائڈ ٹریز انوالو تھے وہاں پہ سنگل روٹیشن سے بات نہیں بن رہی تھی تو آئیے اس سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ میں نے الفا نوٹ دکھایا ہے اس کا نام کے ٹو ہے اور اس کا لیفٹ چال جو ہے وہ k1 ہے اور اس کے دیکھیے لیفٹ اور رائٹ سب ٹری x اور y ہیں اور k2 کا اپنا ایک رائٹ سب ٹری زی ہے یہاں پہ اب نیا نوڈ جو ہے وہ y کے اندر جا کے لگتا ہے یعنی y کے اندر کوئی نوڈ جو ہے اس کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹری میں وہ چلا جاتا ہے اچھا اس کے جانے کی بنا پہ دیکھیے کہ جو کے کا رائٹ سب ٹری ہے وہ ایک لیول بڑھ جاتا ہے دیکھیے Y جو ہے وہ لیول N-1 پہ اگر پہلے تھا تو اب نئے نوٹ کے آنے کی وجہ سے اس کا لیول اب N تک چلا گیا ہے اب دیکھیے کہ اگر ہم اپنی سنگل روٹیشن کریں K1 K2 لنک جو ہے اس کے اوپر تو آپ داہنی جانب جو ٹری دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ چلیں ایکس اور وائے تو اپنی جگہ سے ہل گئے اور کے ون جو ہے اوپر آ گیا کے ٹو نیچے چلا گیا لیکن جہاں تک وائی کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ اس نئے نوٹ کا لنک جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیے تو لیول ابھی تک ان ہی ہے اور اس بنا پہ آلفا اس دفعہ اب جو کے ون بن گیا اس کا دیکھیے کہ لیفٹ ٹری جو ایکس ہے اس کے لیول اور ٹو کے لیفٹ سب ٹری یعنی وائی جس میں نیا نوڈ بھی شامل ہے اس کے لیول کا ڈفرنس جو ہے ابھی بھی دو ہے یعنی کہ یہ سنگل روٹیشن سے بات نہیں بنی اب اگر سنگل روٹیشن سے بات نہیں بن رہی تو پھر کیا, کیا جائے خیر اس کا حل بھی موجود ہے اور اس کے حل کی خاطر اس آپ سلائڈ کی جانب دوبارہ دیکھیے میں کچھ ٹری کو کچھ کروں گا اس کو بلکہ میں فردر ایکسپینڈ کروں گا اور وہاں سے ہمیں اس حل تلاش کرنے میں مدد ملے گی تو سلائڈ کی جانب دیکھیے کہ یہ جو آپ کے پاس ٹری ہے جس میں کے ٹو فی الحال روٹ نوڈ میں نے دکھایا ہے اور کے ون جس کا لیفٹ سب ٹری ایکس اور اس کا وائی سب ٹری جو جس کے اندر وہ نیا نوٹ شامل ہونے کی بنا پہ وائی جو ہے آپ دیکھیے میں نے اس کو ایک بڑے ٹرائنگل کے ذریعے ظاہر کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ K1 کے right subtree, یعنی کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ وائے میں چلا گیا ہے جس کی بنا پہ وائے کا اب سائز جو ہے لیول کی لیول کے حساب سے وہ بڑا ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ اب میں کچھ باتیں دکھاتا ہوں آپ کو کہ وائی از نان ایم ٹی بیکاز دا نیو نوڈ واز انسرٹیڈ ان اس ٹری کی جانب دیکھیے کہ وائے جو ہے اس میں نیا نوڈ گیا اگر یہ نیا نوڈ وائے میں گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وا جو تھا وہ ایم نہیں تھا ورنہ وہ نیا نوڈ جو تھا وہ تو کے ون کے ساتھ لگ جاتا لیکن چونکہ وائے نان ایم ہے جس کی بنا پر نیا نوڈ جو ہے وہ اس جانب آیا ہے اور آ کے وا کے اندر کہیں لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وا کی شکل ایک ٹری کی ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی روٹ ہے اور اس کے پاسبلی لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز بھی ہیں اب اس, اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں تو سلائڈ کی جانب دیکھیے دوسرا پوائنٹ کہ دس وائی ہیز اے روٹ این ٹو سب ٹریز اور تیسرا پوائنٹ کہ ویو داٹائر ٹری یعنی کہ یہ مکمل ٹری ٹو کے ون ایکس وائی ساروں کو لے کے ویو دا انٹائر ٹری ود فور سب ٹریز کنیکٹڈ وتھ تھری نوڈس اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ویو پھر کیا بنا یہاں پہ دیکھیے میں نے یہ جو میرا پہلے وائے تھا اس کو میں نے اب کیا کیا اس کو میں نے ایکسپینڈ کیا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی جو روٹ ہے اس وائی سب ٹری کی وہ کے ٹو دکھائی ہے اور اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز اب میں نے بی اور سی دکھائے ہیں اور دیکھیے یہاں پہ میں نے نوٹیشن ذرا سی چینج کر دی ہے کہ میرے یہ جو سارے سب ٹریز تھے اب ایکس وائی زی کی بجائے A, B, C اور D دکھا رہا ہوں لیکن اب اس میں دیکھیے تین نوٹس کو میں نے K1, K2 اور K3 جو ان کے نام ہے وہ میں نے تبدیل کر دیے ہیں اچھا اب یہ کرتے ہیں کہ اس ایکسپینڈیڈ ٹری کو لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا نوڈ جو ہے یہ کہاں پہ جا کے لگ سکتا ہے اور جہاں پہ یہ لگتا ہے اس بنا پہ ابھی بھی ہم کیسے روٹیشن کریں کہ اوورال جو سارا یہ ٹری ہے اس کا بیلنس ریسٹور ہو جائے تو آئیے یہ کاروائی سلائیڈ میں کرتے ہیں ٹری بی اور یہاں پہ اب لیفٹ سائیڈ پہ ٹری کو دیکھیے تو میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو نیا نوڈ ہے یہ کے 3 سے چلتے ہوئے کے 1 سے گزرتے ہوئے کے ٹو پہ پہنچا کے ٹو کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے اس کے ساتھ کمپیرزن کرنے پہ یا تو یہ نیا نوڈ جو ہے یہ اس کے لیفٹ سب ٹری یعنی کہ بی کے اندر جا کے لگ گیا یا اگر نیو ڈیٹا جو آ رہا ہے وہ کے ٹو میں جو ڈیٹا موجود ہے اس سے اگر بڑا ہے تو وہ اس کے رائٹ سب ٹری یعنی کہ سی میں جا کے لگ گیا اب میں نے یہ دونوں کیسز جو ہیں اس طرح دکھائے ہیں کہ یہ نیو اور نیو پرائم میں دکھا رہا ہوں کہ یہ دو پاسبل لوکیشن ہیں جہاں پہ کہ یہ نیا ڈیٹا جا کے ایز اے نوڈ لگ سکتا ہے اچھا اب اگر آپ b کو لے لیں یا سی کو لے لیں اور یہ دیکھیں کہ اس میں نیا نوڈ جب لگتا ہے تو d کے ساتھ یعنی کہ K3 کے کے رائٹ سبٹری d کے ساتھ جب لیول کمپیرزن ہم کرتے ہیں تو یا تو بی جب وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے نئے نوٹ کی وجہ سے یا سی ایکسپینڈ ہوتا ہے نئے نوٹ کی وجہ سے تو ان دونوں میں سے ایک کی بنا پہ ڈی کے ساتھ جو ڈفرنس ہے وہ ایک سے بڑھ کے دو ہو جاتا ہے اور میں نے دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ان میں سے جس مرضی کے ساتھ ہو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے یہ لکھا ہے کہ گڈ تھنگ اٹ ڈز ناٹ میٹر یعنی کہ یہ نیا نوٹ جو ہے یہ چاہے بی میں جائے چائے سی میں جائے جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ان دونوں میں سے کسی میں جانے کی وجہ سے ڈی اور کے ٹو کے لیفٹ یا رائٹ جو سب ٹریز ہیں ان کے لیول میں فرق دو بن جاتا ہے اور جب یہ فرق بنا تو اب جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں کہ سنگل روٹیشن سے اس کو ریسٹور کرنے کی کوشش کریں وہ بات نہیں بنتی جو کہ میں نے تیسرے پوائنٹ میں اب کہا ہے کہ ٹو ری تھری کینٹ بی لیفٹ ایز دا روٹ اچھا اب کے تھری جو ہے وہ اگر روٹ نہیں ہو سکتا تو پھر کون روٹ بنے گا دیکھیے سنگل روٹیشن میں کے ون اور کے تھری انوالو تھے یا کے تھری نیچے آ جاتا تھا یا کے ون نیچے آ جاتا تھا اگر آپ لیفٹ روٹیشن کریں یا رائٹ روٹیشن کریں اب یہاں پہ یہ صورتحال بنے گی کہ یہ K3 تو روٹ نہیں بن سکتا بلکہ یہ بھی چیز سامنے آئے گی کہ K1 بھی روٹ نہیں بن سکتا بلکہ یہ جو ہم نے ایک نیا نوڈ آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس وائی کو سپلٹ کر کے یعنی کہ کے کسی طرح اس کو اب ہمیں روٹ بنانا پڑے گا اس کے لیے کیا کاروائی کرنی پڑے گی آئیے اب اس سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں کہ اروٹیشن بٹوین کے تھری and کے ون واز شون ناٹ ٹو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سنگل روٹیشن تھی اس سے بات نہیں بنی تھی دی اونلی alternative از ٹو پلیس کے ٹو ایز دا نیو روٹ جو کہ میں نے کہا ہے کہ کے اور کے 1 میں سے تو کوئی اب روٹ نہیں بن سکتا کیونکہ اس سے بات نہیں بن رہی تو اب کے کو کسی طرح ہم نے روٹ بنانا ہے اور اس کو روٹ بنانے کے لیے دیکھیے میں نے آخر میں کیا لکھا دس this forces ون ٹو بی کے ٹو لیفٹ چائلڈ اینڈ کے تھری ٹو بی اٹس رائٹ چائلڈ اب اس تصویر میں دیکھیے کہ کسی طرح اگر میں کے کو بالکل اوپر لے آؤں یعنی کہ اس کو میں روٹ بنا دوں تو اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو مجھے کے کو اس کا left نوٹ بنانا پڑے گا left چائلڈ بنانا پڑے گا اور پھر کے کے ساتھ اگر اس کا بھی کوئی سب ٹری ہے تو وہ اس کے ساتھ لگا رہے گا ی طرح کے تھری جو ہے وہ کے ٹو کا رائٹ right شائل بنے گا اچھا جب ہم یہ ترتیب چینج کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جو کنڈیشن ہم سامنے مد نظر ہمیشہ رکھتے ہیں وہ ان آرڈر ٹریورسل ہوتی ہے تو یہیں اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ ذہن نشین کر لیجیے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ٹری ہے فی الحال جس میں کے تھری جو ہے وہ روٹ پہ ہے کے ون اس کا left چائلڈ اور کے پھر کے ون کا رائٹ right چائلڈ ہے اور پھر یہ A, بی سی اور ڈی سب ٹرین پہ ان آڈر ریورسل کیا ہے آئیے یہ کرتے ہیں وہ ہوگا A یعنی کہ پورا اے ٹری جو ہے اس کا ریورسل کریں اس سے جو بھی نکلتا ہے نکلنے دیں اس کے بعد کے اس کے بعد B اس کے بعد کے اس کے بعد سی اس کے بعد کے 3 اور فائنلی ڈی یہ جو ٹریورسل آرڈر ہے اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اچھا اب یہ دو باتیں لے کے کہ کسی طرح ہم نے K2 کو اس پورے ٹری کا روٹ بنانا ہے اور ہم اس کے جو سب ٹریز ہیں اے بی سی ڈی ان کو ری ارینج کریں گے K1 کو K2 کا لیفٹ چائلڈ اور کے کو کے کا K2 کا رائٹ right چائلڈ بنائیں گے اور فائنلی اس ساری ترتیب کو چینج کرنے کی بنا پہ جو نیا ٹری بنے اس پہ اگر ہم ان انڈرسل کریں تو یہ وہی ہونا چاہیے جو کہ ابھی ابھی ہم نے کیا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ روٹیشن والا معاملہ جو ہے اس میں کوئی خرابی ہے تو ہمیں اس کا کوئی اور حل تلاش کرنا پڑے گا تو آئیے اب اس روٹیشن کی جانب چلتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئے گا ابھی کہ اصل میں وہ سنگل روٹیشن نہیں وہ ڈبل روٹیشن ہو جائے گی تو آئیے دیکھیے کہ وہ ہم کیسے کریں گے سلائڈ کی جانب آئیے یہاں پہ اب میں نے لیفٹ سائٹ پہ یہ ٹری دوبارہ بنایا ہے جس میں کے تھری فی روٹ ہے کے ون جو ہے اس کا لیفٹ چال اور کے ٹو اور پھر وہ دیکھیے کہ میں نے نئے نوٹ جو ہیں وہ نیو اور نیو پرائم کے ذریعے دکھائے ہیں کہ نیا ڈیٹا جو ہے وہ یا تو بی کے ساتھ لگے گا یا سی کے ساتھ لگے گا اور میں اب یہ کروں گا کہ پہلے کے ون اور کے ٹو میں لیفٹ روٹیشن کرتا ہوں اچھا لیفٹ روٹیشن ابھی تک ہم جب بھی کرتے رہے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کے ون روٹ ہے یہ نیچے آ جاتا ہے اور کے ٹو جو ہے یہ اوپر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کے ون جو ہے وہ کے ٹو کا لیفٹ چائلڈ اور جو بیٹو کا لیفٹ سب ٹری تھا وہ کے ون کا رائٹ سب ٹری بن جاتا ہے یہ ہے سنگل روٹیشن اچھا اب فی الحال آپ اس سنگل روٹیشن کو سامنے رکھیے اور میں اب آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ دوسرا ٹری دکھاتا ہوں جس میں اب دیکھیے میں نے کے اور K2 کا جو لنک ہے ادھر میں نے لیفٹ روٹیشن کی ہے تو اب دیکھیے ترتیب کیا بنی اس کو سمجھنے میں آپ کو اب دقت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں نے سمپلی کچھ پوائنٹرز کو ری لنک کیا ہے جس کی وجہ سے اب دیکھیے کہ B جو ہے وہ K1 کا رائٹ right چائلڈ بن گیا ہے اور دیکھیے B کے ساتھ وہ نیا نوڈ بھی میں دکھا رہا ہوں اسی طرح K2 کا لیفٹ چائلڈ جو ہے اب کے بن گیا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ کیو کو میں نے پروموٹ کر کے اس سب ٹری کا روٹ بنا دیا ہے اور دیکھیے وہ سی کو بھی اپنے ساتھ لے آیا ہے اور اگر سی میں یہ نیا نوٹ گیا ہوتا دیکھیے کہ نیو پرائم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اوپر آ جاتا اچھا یہاں پہ اب فورن ایک چیز ہم چیک کر لیں رائٹ right پہ جو ٹری ہے اس کو دیکھیے اور یہیں اس کا ان آرڈرسل کریں تو دیکھیے کیا بنتا ہے اے کے ون بی کے ٹو سی کے تھری اور ڈی یہ وہی ہے جو کہ اوریجنل ٹری کا ان آڈر ریورسل آرڈر ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک سنگل روٹیشن کی اس سے اب یہ ہوا ہے کہ دیکھیے وہ ایٹ لیسٹ اب بالکل نیچے سے قدرے اوپر آ گیا کے ون جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے کے ٹو جو ہے اس وقت کے تھری کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی طرح اس کو پروموٹ کر کے فردر بالکل روٹ پہ لے جائیں یعنی کہ اب کسی طرح کے تھری کو نیچے لائے اچھا جب میں آپ کو دوبارہ یہ ٹری دکھاؤں گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اب کیسی روٹیشن کریں جس کی بنا پہ کے ٹو جو ہے وہ فائنلی روٹ بن جائے اور کے تھری اور کے ون جو ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ بن جائیں تو آئیے واپس لائٹ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں نے کے ٹو کے تھری لنک جو ہے یہاں پہ رائٹ روٹیشن کی ہے کیونکہ میں کے ون کو اوپر لانا چاہتا ہوں اور کے تھری کو میں نیچے لانا چاہتا ہوں اور جب میں نے یہ کاروائی کی تو دانی جانب دیکھیے کہ کے ٹو جو ہے اب روٹ بن گیا کے 1 جو ہے اس کا لیفٹ چائل اور کے 3 جو ہے اس کا رائٹ چائل اور دوسری بات کہ بی یا سی ان دونوں میں سے جس میں بھی نیا نوٹ گیا تھا یعنی کہ نیو یا نیو پرائم اب دیکھیے کہ لیول کے حساب سے یہ دونوں سب ٹریز جو ہیں یہ کہاں پہ ہیں لیول کے حساب سے اب دیکھیے اے بی سی ڈی جہاں بی اور سی میں نیا نوڈ بھی شامل ہے اب دیکھیے بالکل بیلنسڈ ہے اور یہ ٹری جو ہے اب مکمل طور پہ بیلنس ہو گیا اس میں دوبارہ وہی چیز چیک کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا ان آرڈر ریورسل ابھی بھی وہی ہے کہ نہیں تو آئیے یہ کرتے ہیں اس فائنل ٹری کے اوپر جب کہ میں نے رائٹ right روٹیشن کر دی ہے یہاں پہ ان آڈر ریورسل کیا ہے اے کے ون بی کے ٹو سی کے تھری ڈی یہ بالکل وہی ہے جو کہ شروع والے ٹری میں تھا جس میں ہم نے دو دفعہ روٹیشن کی تھی اس چیز کو کہتے ہیں ڈبل روٹیشن ڈبل روٹیشن سے مراد کہ ہم دو سنگل روٹیشنز کرتے ہیں جس کی بنا پہ ٹری کا بیلنس جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ ایویئل کنڈیشن دوبارہ سیٹسفائی ہوتی ہے اچھا یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے روٹیشن کی ہم نے پہلے ایک لیفٹ روٹیشن کی ون کے ٹو لینک پہ اور پھر ہم نے ایک رائٹ روٹیشن کی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ٹری کا ایک کیس ہے لیکن اسی طرح ایک اور کیس بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نیا نوڈ جو ہے وہ اوریجنل ٹری کے رائٹ چائل کے لیفٹ سب ٹری میں چلا جاتا ہے تو وہ سمٹری کے حساب سے اصل میں یہی صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے گی البتہ وہاں پہ ہم بجائے پہلے لیفٹ کرنے کے ہم ایک رائٹ روٹیشن کریں گے اور دوسری ہم رائٹ کرنے کی بجائے لیفٹ روٹیشن کریں گے تو آئیے ہم گفتگو میں اس بات کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ اگر وہ سیمیٹرک کیس ہمارے سامنے آئے تو وہاں پہ روٹیشن کیا ہوں گی لیکن جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں سیمیٹری کی بنا پہ اب صورت حال کافی واضح ہو گئی البتہ چلیے سلائڈ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں رائٹ لیفٹ ڈبل روٹیشن کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے میں نے ٹری میں اب کے ون کو روٹ پہ دکھایا ہے کے تھری کو میں نے اس کا رائٹ right چائلڈ اور کے ٹو جو ہے وہ ہے ان کے تھری کا یہ وہ وائی ٹری ہے جس کو میں اب دوبارہ ایکسپینڈ کر رہا ہوں اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیا نوڈ جو ہے اس K2 کے ٹو کے لیفٹ سب ٹری بی یا رائٹ سب ٹری سی میں جاتا ہے تو چونکہ میں نے اس کے ٹو کو اب اوپر لے کے آنا ہے تو یہاں پہ تھری لنک پہ جب میں روٹیشن کروں تو مجھے رائٹ کرنی پڑے گی جس کی بنا پہ ٹو اوپر آ جائے گا اور کے تھری جو ہے وہ نیچے چلے جائے گا اور دیکھیے میں نے یہ دوسری صورتحال روٹیشن کے بعد آپ کو دہانی جانب دکھائی ہے جس میں اب کے ٹو اوپر آ گیا اور کے تھری جو ہے وہ نیچے چلا گیا اور نئے نوڈ جو ہیں اگر وہ نیو یا نیو پرائم ہے دونوں میں سے ایک دونوں نہیں بیا وقت ان میں سے ایک صرف ایک جو ہے وہ اگر بی میں ہے تو وہ بی کے ساتھ اوپر آ جائے گا اور اگر سی میں ہے تو پھر سی کے ساتھ اوپر آ جائے گا اچھا یہاں پہ تو ہوئی سنگل روٹیشن لیکن یہ چونکہ ڈبل روٹیشن ہے تو دیکھیے اب میں اس دہانی جانے والے ٹری پہ کے ٹو کو فائنلی اوپر لانے کی خاطر اب میں کے ون کے ٹو لنک پہ لیفٹ روٹیشن کروں گا جس کی بنا پہ کے نیچے آئے گا اور کے فائنلی دیکھیے بالکل اوپر آ گیا جو کہ میں نے رائٹ right سائٹ پہ اب ایک اس کی فائنل فارم دکھائی ہے اس کی آخری شکل یہ بنی کہ کے ٹو پھر اب روٹ بن گیا کے جو ہے اس کا لیفٹ چائل کے تھری جو ہے اس کا رائٹ right چائل اور بکیا سارے سب ٹریز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور اگر ہم یہاں پہ ان آڈر ریورسل کریں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا ان آڈر ریورسل پریزرو کر لیا اچھا یہ کاروائی ہم نے اس وقت شروع کی تھی جب ہم اپنا ایک مثالی ٹری بنا رہے تھے نمبرز کے ساتھ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم انسرٹ کرتے جا رہے تھے اور جہاں پہ بھی ہمارا ٹری بیلنس فیکٹر اس کا ایک سے زیادہ ہوتا تھا تو ہم روٹیشن کرتے تھے لیکن دورانے کاروائی ہمیں یہ پتا چلا یہ سنگل روٹیشن سے بات نہیں بن رہی پھر اچھا اگر سنگل سے نہیں بات بنتی تو پھر کیا کریں اور اب آپ کے سامنے یہ صورت حال واضح ہوئی کہ سنگل سے نہیں اصل میں ڈبل روٹیشن کرنی پڑے گی جو کہ اگر آپ دیکھیں دو سنگل روٹیشن ہی ہیں یہ ڈبل روٹیشن کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے کوئی بہت زیادہ جادوگری کرنی ہے نہیں معاملہ ابھی تک سنگل روٹیشن کا لیکن اب وہ دو ہو گئی ہیں تو اس لیے ڈبل کو آپ اس طرح نہ سمجھے کہ میں کچھ عجیب اور غریب کاروائی کرتا ہوں نہیں سمپلی یہ کہ مجھے دو سنگل روٹیشنز کرنی پڑتی ہیں ایک خاص ترتیب سے اور اس کی ترتیب کیسے ہوتی ہے یہ اس کا فیصلہ اس نئے نوڈ کی فائنل پوزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو الفا نوڈ تھا اس کے لیفٹ چائلڈ کے رائٹ سب ٹری میں گیا جو کہ اس کا ٹری ہے یا اس ایلفا نوڈ کے رائٹ right چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں گیا تو پہلے کیس میں ہمیں لیفٹ رائٹ right کرنی پڑتی ہے اور دوسرے کیس میں ہمیں رائٹ right اور پھر لیفٹ روٹیشن کرنی پڑتی ہے یہ چیزیں اب سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم واپس اپنی مثال کی طرف چلتے ہیں اور اب اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلائڈ پہ دیکھیے کہ ہم اب اس ٹری میں جو کہ فی الحال ایسے تھا کہ اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور سولہ موجود تھے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں پندرہ کو ڈالا تھا یہ پندرہ نوٹ جو تھا یہ سولہ کا لیفٹ چائلڈ بنا تھا کیونکہ ان آڈر ریورسل کے حساب سے یہ یہیں جائے گا اور اب دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے ڈبل روٹیشن کے حوالے سے X, y Z جو ہیں ان کو دکھایا ہے اور دیکھیے میں نے Y کو ایکسپینڈ کر کے دکھایا ہے کہ 15 جو ہے وہ اس میں چلا گیا ہے اور یہاں سے اب میں اپنی جو ہماری ڈبل روٹیشن کی کاروائی ہے وہ شروع کرتا ہوں تو دیکھیے اگلی سلائیڈ میں اب میں نے کیا کیا یہاں پہ اب میں نے K1, K2 اور کے جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے یعنی کہ یہ وہ K1, K2, کے نوڈز ہیں اور چونکہ یہ وہ کیس بنتا ہے جس میں ہمیں پہلے رائٹ right روٹیشن کرنی پڑے گی کیونکہ ہم کے ٹو کو اوپر لانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لیفٹ روٹیشن کریں گے جو کہ کے کو فائنلی بالکل اوپر لے آئے گا تو دیکھیے کہ ٹو اور کے تھری جو ہے یعنی کہ پندرہ سولہ کا جو لنک ہے اس پہ جب میں رائٹ right روٹیشن کرتا ہوں تو کیا صورتحال بنتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہے یہ کہ پندرہ جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے یاد رکھیے پندرہ جو ہے اس کو میں نے کے ٹو کہا ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ ڈبل روٹیشن کے بعد کے ٹو کو ہمیں مکمل طور پہ اوپر تک لے کے آنا ہے اور کے اور کے تھری کو اس کے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن بنانا ہے اچھا اس رائٹ روٹیشن کی بنا پہ پندرہ اوپر تو آ گیا کے تھری دیکھیں اس کا رائٹ چائلڈ اب بن گیا ہے اب ہمیں یہ کاروائی کرنی ہے کہ کے ٹو کو فردر اوپر لانا ہے کہ کے اس کا لیفٹ چائلڈ بن جائے تو صورتحال واضح ہے کہ مجھے اب کے ون کے ٹو لنک یعنی کہ یہ سات اور پندرہ جو ہے اس کے اوپر لیفٹ روٹیشن کرنی پڑے گی اور جب میں کرتا ہوں تو دیکھیے کیا صورتحال بنی کہ کے ٹو جو ہے اب پندرہ بالکل اوپر آ گیا سیون جو کے ون ہے وہ اس کا لیفٹ چائلڈ بن گیا اور سولہ جو اس کا جو کے تھری ہم نے کہا تھا وہ اس کا رائٹ right چائلڈ بن گیا یہاں پہ اب ہم نے دو باتیں چیک کرنی ہے ایک یہ کہ آیا اب ٹری بیلسڈ ہے کہ نہیں یعنی کہ وہ ایویئل کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے کہ نہیں اور دوسرا اپنی تسلی کے لیے بھی ہم یہ کنفرم کر لیں کہ ان ہے ہے وہ ابھی تک ہے. یعنی کہ ان نمبروں کی ترتیب وہی ہے جو کہ ہونی چاہیے اگر ہم اس کا ان آڈر ریورسل کریں روٹیشن کے بعد تو آئیے یہ دونوں چیزیں چیک کرتے ہیں اسی ٹری کو اب لیجئے تو اگر آپ بیلنسز کے حساب سے بلکہ اس میں تو دیکھتے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ ٹری کے اندر سیٹسفائی ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ چار سے شروع ہوں یہاں سے اصل میں مسئلہ عموماً پیدا ہوتا ہے کہ چار سے آپ اگر شروع ہوں تو اس کے لیفٹ سب ٹری جو کہ دو ایک تین پہ مشتمل ہے اس میں جو ڈیپسٹ لیول ہے وہ چار سے ایک اور دو لنکس کے بعد آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ یہ ون اور تھری والا جو لیول ہے اسی طرح چار کے رائٹ سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو آپ اگر ایک یعنی کہ 6 پہ دوسرے لیول جہاں پہ پانچ اور پندرہ اور تیسرا لیول جو اس سے آگے آتا ہے جس پہ سات اور سولہ ہیں یہاں تک جائیں تو یہ تین لیولز بنتے ہیں رائٹ سائڈ ہوئی تین لیفٹ سائڈ ہوئی دو ان کا ڈفرینس ہے مائنس ون تو چار تو اب ٹھیک ہوا دو جو ہے وہ تو بالکل بیلنسڈ ہے 6 جو ہے اس میں بھی لیفٹ ٹری جو ہے اس کا ایک لیول نیچے جا رہا ہے اور اس کا رائٹ ٹری جو پندرہ سولہ اور ساتھ میں مشتمل ہے یہ دو لیولز نیچے جا رہا ہے اگر اس کی آپ کامپیٹیشن کریں تو اب وہ بنی دو رائٹ سب ٹری کا کی ہائٹ اور ایک لیفٹ سب ٹری کی ہائٹ تو اس بنا پہ چھ جو ہے وہ بھی بیلنسڈ ہے اور یقیناً پندرہ جو ہے وہ تو پہلے ہی بیلنسڈ ہے یہاں پہ دیکھیے کہ ڈبل روٹیشن سے اب ہمارا ٹری جو ہے وہ ایویئل کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے اور اگر اس ٹری کو آپ دیکھیں تو اس میں وہی بیلنسڈ نیچر اس کی صاف نظر آ رہی ہے جو کہ یاد رہے کہ ہم نے لنک لسٹ کا جو مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے یہ ساری کاروائی شروع کی تھی اور جب بھی ہم یہ روٹیشن کرتے ہیں اس سے جو ٹری بنتا ہے وہ دیکھتے ہی لگتا ہے کہ یہ زیادہ بیلنسڈ ہے اور چونکہ یہ ایسا ہے تو ہم فورن یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اگر ہمیں اس ٹری میں کسی چیز کو سرچ کرنا پڑا یعنی کہ کوئی ڈیٹا آئٹم سرچ کرنا پڑا تو ہمیں زیادہ لیولز نیچے نہیں جانا پڑے گا بلکہ یہ میں بات دوہرا دوں کہ آپ اگر اس کے میتھمیٹیکل انالیس کو دیکھیں جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں یا آپ دوسری جگہ پہ بھی دیکھیں تو آن ایوریج ورس کے میں بلکہ 1.44 log n log base 2 n لیولز تک یہ ٹری بن سکتا ہے جو کہ ابھی بھی لاگ ان لیول ہی بنتے ہیں جس کی بنا پہ اے ای وی ایل ٹری جو ہے اس میں سرچز جو ہیں وہ لاگ ریتمک ہوں گی یعنی کہ اگر آپ لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ نوٹس کا بھی ٹری بنائیں اس میں جو لیولز بنے گے روٹیشن کے بعد فائنل جو فارم اس کی بنے گی وہ لاگ آف دس لاکھ یا لاگ آف ایک کروڑ ہوں گے جو کہ یقینا دس بیس تیس کی رینج میں ہیں جو کہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں اچھا چلیے اب ہم بکیا کچھ اس میں نمبر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں یہ روٹیشن سنگل اور ڈبل سے ہم ایک ٹری جو ہے کافی بڑا کیسے بنا پاتے ہیں لیکن اس کی فائنل فارم بیلنسڈ رہتی ہے تو واپس سلائیڈ کی جانب آئیے اب یہاں پہ میں نے چودہ کو انسرٹ کیا چودہ کی جو پوزیشن بنتی ہے ان آڈر ریورسل کے حساب سے جب آپ انسرٹ کریں گے تو یہ آپ کو چار سے چھ چھ سے پندرہ پندرہ سے سات اور پھر فائنلی فیصلہ ہوگا کہ چودہ جو ہے وہ سات کا رائٹ right چائلڈ بنے گا کیونکہ ان ٹریورسل میں یہ ساتھ سے بڑا ہے. اچھا یہاں پہ بھی وہی کاروائی ہو رہی ہے کہ یہ پندرہ نوڈ, یعنی نوڈ جو ہے اس کے انر ٹری جو کہ ٹو پہ مشتمل ہے اس کے رائٹ right ٹری میں چلا گیا ہے دیکھیے کہ وہ چودہ کی پوزیشن کیا بنی چونکہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ بھی اب ڈبل روٹیشن کریں گے لیکن کیسے کریں گے وہی وہ بات کہ جب ہم نے کے ٹو کو آئیڈینٹیفائی کیا تو اس نے اب یہاں پہ روٹ بننا ہے اس سب ٹری کا یعنی کہ کے ون نیچے آئے گا اور کے تھری بھی نیچے آئے گا اور اپنے ساتھ اپنے سب ٹریز کو بھی لے کے دونوں یہ نیچے آئیں گے اور کے ٹو جو ہے وہ اس سب ٹری کا روٹ بنے گا تو میں آپ کو اگلی سلائڈ پہ لیا چلتا ہوں جہاں پہ اب کے ٹو کے تھری پہ میں نے رائٹ right روٹیشن کر دی ہے اور اس بنا پہ دیکھیے کہ K2 جو ہے وہ اب اوپر آ گیا ہے اور فی الحال کے 3 تو اس کا رائٹ چائلڈ بن گیا لیکن K1 ابھی بھی اوپر ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ K1 کے لنک جو ہے جو 6 اور 7 کے درمیان ہے اس پہ میں, میں لیفٹ روٹیشن کرتا ہوں اور اگلی سلائیڈ دکھانے سے پہلے میں آپ سے یہ یہ پوچھوں گا کہ مجھے آپ یہیں یا خود سوچیے کہ ری ارینجمنٹ کے بعد یہ نوٹس جو ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے یہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ K2 نے تو روٹ بننا ہے اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے وہ K1 بنے گا اور اس کا رائٹ right چائلڈ جو ہے وہ K3 بنے گا چلیں یہ تو چیز واضح ہوگی البتہ یہ جو بقیہ 14, 16, 5 ہیں یہ کہاں پہ جائیں گے یہ خیر آپ کاغذ پینسل پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی فائنل فارم اب دکھا دیتا ہوں جہاں پہ 7 جو ہے اب دیکھیے اس کا روٹ بن گیا اور 6 جو کے ہے اور 15 جو کے ہیں وہ اس کے لیفٹ اور رائٹ right چائل بن گئے ہیں اور یہیں آپ کو دیکھیے شکل سے ہی یہ ٹری جو ہے اب بیلنس نظر آ رہا ہے لیولز کے حساب سے بھی اور دوسری بات کہ ہم اگر اس کا ان آڈر ٹریورسل یہی کریں تاکہ یہ چیز کنفرم ہو جائے کہ روٹیشنس کرنے کے بعد اس صورت میں ہم نے دو روٹیشنس کی ہیں اس کی بنا پہ ان آرڈر ریورسل ہمارا کہیں خراب تو نہیں ہو گیا تو وہ بھی کر لیتے ہیں اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی شروع ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ 6 سات چودہ پندرہ اور سولہ اور یہ ترتیب یقیناً اس کے سوٹ آرڈر کی ہے اب میں چند ایک سلائڈ میں ایک دو اور نمبر انسرٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اب سنگل اور ڈبل روٹیشنز کی کاروائی استعمال کرتے ہوئے ہم ٹری کو ایک فائنل فارم میں لے آتے ہیں تو آئیے واپس اب میں نے یہاں پہ تیرہ انسرٹ کیا تیرہ انسرٹ کرنے کی بنا پہ اصل میں مجھے ایک روٹیشن کرنے کی وجہ سے میرا ٹری جو ہے اب اس صورت میں آ گیا جو کہ میں نے اب دکھایا ہے اور دیکھئے ٹری جو ہے وہ کتنا ری ارینج ہوا ہے یعنی کہ چار دو ایک جو ہے وہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں اور جو تیرہ چودہ پندرہ والے نوٹس تھے وہ اس کی رائٹ سائٹ پہ چلے گئے ہیں اب اس ٹری کو دیکھیے اور یاد کیجئے وہ جو شروع میں ہم نے انہیں نمبرز کو سارٹ آرڈر میں لے کے جو ٹری بنایا تھا اس کی شکل کیا تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لنک لسٹ آلموس بن گیا تھا کیونکہ اس کا روٹ جو تھا وہ ایک نوٹ تھا اس کے بعد اس کا رائٹ right چائل دو پھر اس کا رائٹ right چائل تین پھر اس کا رائٹ right چائل چار اور پھر چلتے چلتے چلتے سولہ تک ہم پہنچے تھے اور وہ شکلاً بالکل ایک لنک لسٹ بن گئی تھی اس کو یاد کیجئے اور اس ٹری کو دیکھئے کہ یہ کتنا بیلنسٹ ہے اس میں صورتحال کافی صاف ہے کہ اگر مجھے اس کا ٹریورسل کرنا پڑے سرچ کے حساب سے تو مجھے میکسمم جو ہے دیکھیے کتنے لیولز نیچے جانا پڑتا ہے اس میں صرف اس وقت ایک دو اور تین لیولز ہیں روٹ کے حساب سے یہاں سے میرے خیال میں اب جواز پیدا ہو گیا کہ ہم یہ بیلنسنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ اگر ہم نے بائنری سرچ ٹریز استعمال کرنے ہیں یہ وی ایل کنڈیشن اسی لیے ہی ہے کہ ٹری جو ہے ہمیں ڈیٹا کسی شکل میں ملے چاہے وہ سارٹیڈ میں ڈیٹا ملے چاہے انسارٹیڈ ملے سارٹیڈ ہو بے شک اسٹڈ ہو یعنی کہ بڑھ رہے ہیں نمبر اگر نمبرس ہیں یا نام بھی ہو سکتے ہیں چاہے ہمیں وہ رینڈم آرڈر میں ملے چاہے ہمیں وہ ریورس آرڈر میں ملے یعنی کہ سب سے بڑا جو نمبر پہلے مل جائے اور بقیہ چھوٹے نمبر بعد میں ملے یا بڑا نام جو ہے پہلے مل جائے اور بڑا نام جو ہے وہ چھوٹا نام جو ہے وہ بعد میں ملے اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دوران انسرشن یہ بیلنسنگ کرتے جائیں گے جس کی بنا پہ جو ٹری ہے کسی وقت بھی یہ نہیں کہ آخر میں نہیں کسی وقت بھی ہمیشہ یہ بیلنسڈ فارم میں رہے گا اور بیلنسڈ فارم اس کی کیا ہوگی ٹھیک ہے وہ بالکل کمپلیٹلی بیلنس تو نہیں ہوگا لیکن زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی لیول پہ کسی نوٹ کو لیں تو اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز میں جو لیول کا ڈفرنس ہے وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا اور یہ وہ بات لاگ این والی پھر ہمارے سامنے آگئی کہ اب دیکھیے ہمارے پاس اگر یہ نو دس نوٹس ہیں تو اس کا لاگ اگر لیں تو وہ تین صرف بنتا ہے کیونکہ لاگ آف ٹین یا 12 بیس ٹو جو ہے تقریباً تین کے قریب ہوگا اور ہمارا ٹری جو ہے وہ صرف تین لیولز تک نیچے جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیف نوٹس آ جاتے ہیں جس کی بنا پر جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو سرچ ہیں یاد رہے یہ بی ایس ٹی ہم نے اوریجنلی ایز این ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ سوچا تھا اور اس پہ ہم نے آپریشن بھی یہ رکھے تھے کہ انسرٹ ہوگا اس میں ریموو بھی ہوگا اور سب سے میجر آئٹم یا میجر میتھڈ جو ہے وہ فائنڈ ہوگا یعنی کہ ایک ڈیٹا آئٹم لو اور بتاؤ کہ یہ اس ٹری میں یا اس ڈیٹا سیٹ میں موجود ہے کہ نہیں جس سے میں نے ایک ٹری بنا لیا ہے اور ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم فائنڈ اور فائنڈ میکس بھی میتڈس لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ ٹری ہو تو اس میں ہم منیمم اور میکسمم بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جو فائنڈ ہے منیمم فائنڈ اگر کرنا ہے تو وہ اس ٹری کا لیفٹ موسٹ نوڈ ہوگا یہ ٹری کو سامنے اگر آپ رکھیں اور اس کو ٹریولس کریں تو بالکل جو لیفٹ موسٹ نوڈ ہے اس میں آپ کو منیمم ویلو ملے گی اور اس کا جو رائٹ موسٹ نوڈ ہے کا بی ایس ٹی کا وہ اس میں آپ کو میکسیمم ویلو ملے گی اور فائنڈ جو ہے وہ پھر یقیناً آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ ہسٹری میں وہ ڈیٹا موجود ہے کہ نہیں اب آئیے کہ ہم اپنے انسرٹ پروسیجر میں یہ بیلنسنگ جو ہے اس کو ڈالیں یعنی کہ وہ سی پلس پلس پروسیجر جو کہ ہمارا ٹری کو لے کے اس میں ایک نیا نوڈ انسرٹ کرتا ہے یہ یاد آپ کو ہوگا ہم نے پہلے بھی اس کی ایک صورت بنائی تھی جس میں ہم بیلنسنگ نہیں کرتے تھے البتہ اب ہم اس میں یہ بیلنسنگ کا بھی فیچر ڈالیں گے تاکہ جو ٹری بنے وہ ایوی ایل کنڈیشن کو سیٹسفائی کریے تو آئیے میں آپ کو اس سلائیڈ پہ سی پلس پلس کوڈ دکھاتا ہوں جو کہ یہ انسرٹ میں انسرٹ بھی کرے گا اور بیلنسنگ بھی کرے گا تو سلائیڈ جانب دیکھیے کہ یہ پھر وہی انسرٹ روٹین ہے البتہ اس کا نام میں نے اے وی کر دیا ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو انسرٹ میں ہم جہاں تک آرگیومینٹس تھیں وہ تو ایک نوٹ بھیجتے تھے جس کو ہم کہتے تھے کہ وہ روٹ ہے اور میں نے وہ ٹیمپلیٹ کا استعمال اس لیے کیا کہ بھائی اسٹریم میں میں فی الحال انٹیجر اسٹور کر رہا ہوں یقیناً میں اسٹرنگس یا کوئی اور ڈیٹا بھی ڈال سکتا ہوں اس کے بعد انٹ انفو جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ نیا ڈیٹا آئٹم ہے جو کہ اس ٹری میں جو کہ روٹ جو میں نے بھیجا ہے یہاں پہ روٹڈ ہے اس کے اندر اس کو ڈالو اب ہم جب اس روٹین میں آئے تو سب سے پہلے کاروائی ہم آپ کو یاد ہوگا یہ کی تھی کہ جو نیا ڈیٹا ہم نے انسرٹ کرنا ہے یہ جو روٹ نوڈ ہمیں دیا گیا ہے اس کے لیفٹ ٹری میں جائے گا یا اس کے رائٹ right ٹری میں جائے گا تو یہ پہلی ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ وہ کمپیرزن کر رہی ہے اس نے روٹ کے گیٹ info کے ذریعے جو روٹ نوٹ کرنٹ ہے اس میں سے وہ اس کی انفو ویلو لی اور اگر جو نیا ڈیٹا آئٹم info ہے وہ اس سے کم ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ نیا ڈیٹا آئٹم اس روٹ کے لیفٹ سب ٹری میں کہیں جائے گا اس کو وہاں پہ ڈالنے کے لیے اب دیکھیے میں نے اگلی اسٹیٹمنٹ میں ایک ریکرسیو کال کی ہے اور دیکھیے میں نے کیا کہا ہے کہ اے وی ایل انسرٹ روٹ گیٹ لیفٹ کاما انفو یعنی کہ میں ایوی ایل انسرٹ کو کال کر رہا ہوں اور اس کو میں جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں اس کا لیفٹ سب ٹری کا جو پہلا نوڈ ہے اس کا میں پوائنٹر اس کو بھجوا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ انفو والا ڈیٹا پکڑو اور اس لیفٹ سب ٹری میں اس کو ڈالو اب یہ ریکرشن کے ذریعے وہ کاروائی ہوگی ہم اس کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ایوی ایل انسرٹ ایک روٹین ہے جس کو ہم ایک نوٹ دیتے ہیں جو کہ ایک ٹری کا روٹ ہے یا ایک سب ٹری کا روٹ ہے اور یہ اس کے اندر انفو اگر موجود نہیں تو اس کو اس میں ڈال دیتی ہے تو اگر ہم اس کو ایسے سوچیں تو یہ ایوی ایل انسرٹ جب اپنی کاروائی مکمل کرے گی تو پھر ہم دیکھیے کیا کرتے ہیں AVL انسرٹ کا اگر آپ اس کی ریٹرن value دیکھیں تو وہ ٹری نوڈ پوائنٹر ریٹرن کرتی ہے اور ہم اس پوائنٹر کو لے کے روٹ سیٹ لیفٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کیا دیکھیے روٹ جو تھا وہ ہمیں نوٹ دیا گیا تھا کہ بھئی اس ٹری کو لو جس کی روٹ یہ ہے اور اس میں انفو ڈالو اس صرف اسٹیٹمنٹ کے بنا پہ ہم نے وہ ڈیٹا اس روٹ نوٹ کے لیفٹ ٹری میں کہیں ڈال دیا اچھا اب ہم یہ سیٹ لیفٹ کیوں کر رہے ہیں یہاں پہ اب خیال رہے کہ ہم ای وی ایل انسرٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر ہم کسی نوڈ پہ بیٹھے ہیں اور یہ جو نیا ڈیٹا آئٹم آیا ہے وہ اس نوڈ کے لیفٹ سب ٹری میں جا کے کہیں لگتا ہے تو ٹھیک ہے لگ جائے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن ہم نے ری بیلنسنگ کرنی ہے اور ری بیلنسنگ کے نتیجے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیفٹ سب ٹری ہے جس میں وہ نیا نوٹ لگتا ہے وہ ٹوٹلی ری ارینج ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا روٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اور یقیناً آپ نے وہ مثال کا جو ہمارا ٹری تھا اس میں آپ نے ایک کاروائی دیکھی ہے کہ شروع میں نمبر ایک اس کا روٹ نوٹ تھا اور جب ہم آخر میں اس مثال کے پہنچے تھے تو اس وقت نمبر سات جو تھا وہ اس کا روٹ نوٹ بن چکا تھا اور اس دوران سب ٹری بنے جن کے روٹ نوٹس تھے وہ چینج ہوتے رہے اب چونکہ جب ہم انسرٹ کر رہے ہیں اور ٹری جو ہے وہ ری آرگنائز ہو سکتا ہے تو ہمیں جب ہم اس ریکرسو کال سے واپس آئیں گے تو ہمیں جو لیفٹ سب ٹری ملے گا یہ وہ نہیں ہو سکتا جو کہ ریکرسو کال سے پہلے تھا تو واپس اگر آپ سلائڈ پہ اسٹیٹمنٹ پہ آئیں تو دیکھیے میں نے یہی کیا ہے کہ ای وی ایل انسرٹ جو ریکرسو کال ہے جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرا ایک لیفٹ سب ٹری پکڑو اور اس میں یہ انفو ڈالو اور اس کے ڈالنے کے بعد اس کی بیلنسنگ کر کے جو نیا ٹری بنتا ہے اس کا روٹ مجھے بھجوا دو وہ مجھے واپس آئے گا جو کہ میں سیٹ لیفٹ لیفٹ کو بھجوا رہا ہوں کہ جس نوٹ پہ میں بیٹھا ہوں جہاں سے میں نے یہ ریکرشن شروع کی تھی اس کا لیفٹ ٹری جو ہے اس کو بھی چینج کر دو کیونکہ وی ایل انسرٹ ریکرس کال نے مجھے جو ٹری دیا ہے اس کی روٹ اب بدل چکی ہے اچھا اب آئی بات کہ یہ تو لیفٹ سب ٹری کے اندر نوٹ چلا گیا لیکن چونکہ لیفٹ ٹری جو ہے وہ ری ارینج ہوا ہے اس بنا پہ جس نوڈ پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ ہائٹ جو ہے یا وہ جو بیلنس فیکٹر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے تو دیکھیے میں نے اس کے فوراً بعد اب کیا, کیا؟ یہاں پہ میں نے ایک ہائٹ فنکشن کال کی جس کو میں روٹ گیٹ لیفٹ بجواتا ہوں اور مائنس ہائٹ روٹ گیٹ رائٹ یقیناً آپ اس کو دے کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہائٹ جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ اس کو اگر ہم ایک نوڈ دیں تو اس نوڈ سے جو ٹری شروع ہوتا ہے اس کی وہ ہائٹ تلاش کر کے آپ کو بتاتی ہے تو میں نے یہاں پہ روٹ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس کو بھیجوایا ہائٹ کو اس نے مجھے ایک انٹیجر دیا کہ بھئی اس کی ہائٹ یہ ہے اس کے بعد میں نے اس کا رائٹ right ٹری بھیجوایا اس کی بھی مجھے ہائٹ واپس آئی اس کا اب میں نے ڈفرنس لیا اور دیکھیے اگلی اسٹیٹمنٹ اب ہے یہاں پہ چند ایک باتیں میں فورن کہہ دوں کہ دیکھیے ہم نے ری بیلنسنگ کیوں کرنی ہے کیونکہ ہم اے وی ایل انسرٹ بنا رہے ہیں یہ ری بیلنسنگ ہم نے کہاں پہ کی جیسے ہی ہم نے ایک نئے نوڈ کو انسرٹ کیا اور اس کی چیکنگ ہم کس طرح کر رہے ہیں کہ اگر وہ جو ڈفرنس ہے لیفٹ اور رائٹ ٹریز کا وہ دو ہو گیا ہے ایک ہے تو کوئی حرج نہیں زیرو ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ دو ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں اچھا یہاں پہ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ یہ ابھی آپ کو کوڈ میں صاف نظر آ جائے گا لیکن یاد دہانی کے لیے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوڈ کا بیلنس فیکٹر دو ہو جاتا ہے تو ہم فورن روٹیشنز کرتے ہیں یا ہم سنگل روٹیشن کریں کرتے ہیں یا ہم ڈبل روٹیشن کرتے ہیں اور وہ جو چار کیسز آپ کو یاد ہوں گے وہ چار کیسز ہی ہیں صرف جن کی بنا پہ ہمیں روٹیشن کرنی پڑتے ہیں یہ بات بھی میں یہاں کہہ دوں کہ اے وی ایل انسرٹ جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ آپ کو روٹیشن صرف ایک جگہ کرنی پڑے گی یہ صرف ایک نوٹ پہ ہوگی جس کی بنا پہ سارا ٹری جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا ایسا نہیں کہ اب آپ کو ہر جگہ جا کے بیلنسنگ کرنی پڑے گی صرف جہاں پہ یہ آپ کو ڈفرنس جو ہے یہ دو ملتا ہے وہاں پہ آپ اس کی بیلنسنگ کریں جس کی بنا پہ باقی سارا ٹری جو ہے ٹھیک ہو جائے گا البتہ بیلنسنگ ہم نے کرنی ہے سنگل یا ڈبل سے یہ ہم اب کیسے کوڈ میں آئیڈینٹیفائی کریں شکل تو ہم نے کر دی تھی لیکن کوڈ میں ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں یہ آپ کو یاد ہو اب وہ کیسز والی بات آئے گی اور وہ کیسز کیا تھے کہ جو نیا نوڈ ہے وہ اس ایلفا کے لیفٹ چائلڈ کے لیفٹ سبٹری میں گیا تھا کہ اس کے رائٹ right سبٹری میں گیا تھا پہلا ہے کیس 1 اور دوسرا ہے کیس ٹو اسی طرح سمٹری کے حساب سے دوسرے کیسز کہ جو الفا نوڈ ہے اس کے رائٹ right چائلڈ کے رائٹ سب ٹری میں گیا جو کہ کیس 4 ہے یا اس کے ایلفا کے رائٹ right چائلڈ کے لیفٹ سب ٹری میں گیا جو کہ کیس 3 ہے یہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے یہ ہم اس کی جو انفو value ہے اس ٹری کی یا اس نوڈ کی اس کی بنا پہ ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے تو اگر آپ واپس سلائیڈ کی جانب آئیے تو کوڈ کے اندر دیکھیے کہ میں نے ایف ایچ ٹی ڈیف To, اس کے فور بعد میں نے کیا کیا ہے کہ اگر یہ جو انفو ہے جو میں نے انسرٹ کیا ہے یہ روٹ جو کہ الفاظ ہے گیٹ لیفٹ جو کہ اس کا جو لیفٹ چائلڈ ہے وہ اس کا گیٹ انفو اگر یہ انفو روٹ کے لیفٹ چائلڈ کی انفو سے کم ہے تو پھر یہ انفو کہاں گیا تھا یہاں پہ ذرا سوچئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انفو اس کے لیفٹ روٹ کے لیفٹ چائلڈ میں جو ویلیو ہے اس سے بھی چھوٹا ہے تو یہ آؤٹ سائڈ کیس بنا یعنی کہ وہ اس کے آؤٹر جو لیفٹ موسٹ ٹری ہے اس میں چلا گیا ہے آؤٹ سائیڈ ٹری میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اب سنگل روٹیشن کرنی پڑے گی اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی کہ انفو جو ہے وہ روٹ جو کہ الفا ہے اس کے گیٹ لیفٹ جو کہ اس کا لیفٹ چائلڈ ہے اس کے رائٹ right ٹری میں چلا گیا جو کہ یہ انفو گریٹر اور اکول ہو جائے گا تو پھر دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں ڈبل روٹیشن اور اس سنگل یا ڈبل روٹیشن کو ہم کیا بھجوا رہے ہیں یہ الفاظ نوڈ جو کہ روٹ ہے اور دیکھیے کہ جب یہ روٹیشن دونوں ہوتی ہیں تو یہاں سے ہمیں واپس ایک نیا نوڈ ملتا ہے جس کو اب ہم روٹ کہتے ہیں اور اس کی پھر وہی وجہ کہ روٹیشنس کے بعد جو روٹ ابھی ہے وہ بالکل چینج ہو سکتی ہے خاص طور پہ آپ نے دیکھا ڈبل روٹیشن میں تو وہ نہ K1 یا K3 تھی بلکہ وہ ایک نیا نوڈ ہی بالکل K2 بالکل اوپر آ جاتا ہے جو کہ اب ہم اس میں سیو کر لیتے ہیں یہاں تک تو ہوا معاملہ کہ اگر انفو جو ہے وہ روٹ نوڈ کے لیفٹ سائٹ پہ چلا گیا اب یقیناً سیمیٹری کے حساب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ رائٹ سائٹ پہ چلا گیا لیکن وہاں پہ بھی کاروائی اب کافی ظاہر ہے کہ کیا ہوگی تو آئیے اس کوڈ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یقیناً اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی بلکہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو سیمیٹری سے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے تو آئیے واپس سلائیڈ کی جانب یہاں پہ اب وہ ایل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر انفو جو ہے وہ روٹ جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے انفو سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ right سائڈ پہ چلا گیا تو پھر دیکھیے میں نے ایک ریکرسو کال کی ہے ایوی ایل ان روٹ گیٹ رائٹ یعنی کہ ایوی ایل کو میں اب اس روٹ جو جس نوٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس کے رائٹ right سبٹری کو میں بھیجواتا ہوں کہ بھئی اس کے انفو کو ڈال دو یہ جب ریکرس کال واپس آئے گی تو اگین روٹیشن چونکہ ہو سکتی ہیں اس بنا پہ جو رائٹ right سبٹری ہے وہ ٹوٹلی totally ریگنائز ہو سکتا ہے تو وہ جو مجھے ملتا ہے اس کا اس right کا نیا روٹ وہ میں دیکھیے روٹ سیٹ رائٹ کے ذریعے اب دوبارہ یہاں پہ لنک کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر وہی بات اب میں ہائٹ ڈفرنس لے رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ میں نے بجائے نیگیٹو 2 ٹیسٹ کرنے کے دیکھیں میں نے ایچ ٹی کی value کیسے نکالی یہاں پہ ایچ ٹیٹ رائٹ مائنس ہائٹ آف گیٹ روٹ گیٹ لیفٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں اس کو دوسری طرح پہلے کی طرح کرتا تو یہاں پہ مجھے نیگیٹو 2 آ جاتا خیر اگر آ بھی جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں میں value کے ذریعے ٹیسٹ کر سکتا تھا اب جب ایچ ٹی ڈیف کی ویلیو ٹو نکلی تو پھر وہی بات کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کیس کون سا ہے کیس ٹو ہے کیس تھری ہے یا کیس فور ہے تو دیکھیے اب میں انفو کو دیکھتا ہوں کہ روٹ جو کہ الفا ہے اس کے رائٹ right جو نوڈ ہے اس کے رائٹ right ٹری میں یہ گیا ہے کہ اس کے لیفٹ سب ٹری میں گیا ہے اگر انفو جو ہے وہ روٹ کے گیٹ رائٹ گیٹ انفو سے بڑا ہے تو یہ بنا کیس فور یعنی کہ یہ اس کے بالکل رائٹ right میں چلا گیا وہاں پہ اب میں دوبارہ اس کی روٹیشن سنگل روٹیشن کے ذریعے اس کو ریسٹور کر دوں گا ورنہ پھر مجھے وہی رائٹ لیفٹ ڈبل روٹیشن کرنی پڑے گی اور چونکہ ان روٹیشن کے بعد پھر وہی بات کہ ٹری جو ہے وہ ری آرگنائز ہو سکتا ہے تو یہ روٹیشن روٹینز جو ہیں مجھے ری آرگنائز ٹری کی روٹ جو ہے وہ بجوائیں گی واپس جو کہ میں اب اس روٹ میں سیٹ کر کے فائنلی اس کو ریٹرن کروں گا آخر میں یہ تیسرا کیس ہے جو کہ ایکچولی ایلس کے ساتھ نہیں کہ اگر انفو جو ہے وہ روٹ کے برابر تھی تو پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اب یہ ہے کہ ٹری جو ہے وہ اس کے اندر یہ ڈیٹا پہلے سے موجود ہے تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کی ہائٹ جو ہے اس کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کر کے اگر مجھے کرنی پڑے تو میں یہاں پہ ان لیفٹ یا رائٹ right ٹری کی لے کے ان دونوں میں سے جو زیادہ ہے اس کو میں روٹ سیٹ ہائٹ میں شامل کر دیتا ہوں اور اس میں دیکھیے میں ایک نیا نوڈ نئی ویلیو ڈال رہا ہوں ایچ ٹی پلس ون کیونکہ یہاں پہ اگر یہ پہلی اف اور ایلس چلی تھی تو ایک نیا نوڈ آنے کی بنا پہ لیول بڑھ گیا ہے تو یہ جو آخری سٹیٹمنٹ سیٹ ہائٹ کی ہے یہ لیفٹ اور رائٹ right ٹریز کی ہائٹس کو لے کے ان میں سے جو دونوں میں سے بڑی ہے اس میں ایک اور ایڈ کر کے اب یہ جو روٹ نوڈ ہے اس کی ہائٹ سیٹ کر کے ریٹرن روٹ کر دیتا ہے یعنی کہ انسرٹ روٹین جو ہماری پہلے تھی اس میں صرف تھوڑی سی تبدیلی کی بنا پہ یہ ری بیلنسنگ کی تبدیلی کی بنا پہ ہمارا ٹری جو ہے اب وہ بیلنس رہے گا ابھی میں نے آپ کو وہ روٹیشن جو ہیں ان کا کوڈ نہیں دکھایا لیکن وہ بھی کافی سمپل سا ہے بلکہ ہم چونکہ ان کو تصویری خاکوں سے کافی حد تک کر چکے ہیں تو وہ سمپل چاند ایک پوائنٹرز کو ادھر سے ادھر کرنے والی بات ہے یقیناً اس کو دیکھ کے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی سمجھنے میں لیکن چونکہ آج وقت ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ کاروائی ہم آئندہ کریں گے آپ اپنی کتاب میں یہ دیکھیے کہ یہ سنگل اور ڈبل روٹیشن کوڈ کے حساب سے کیسے ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے لیکن انشاءاللہ میں اگلی دفعہ آپ کو یہ دونوں روٹینز دکھاؤں گا اور ساتھ وہ تصویری خا بھی دکھا دوں گا جس کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ سی کوڈ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی خاص وقت بھی نہیں لگتا یعنی کہ سی پی یو ٹائم کے حساب سے انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے لیکچر میں جاری رہے گی تب تک خدا حافظ